بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فخر لودی ایک بار پھر آپ کے ساتھ سافٹ ویئر انجینئرنگ دس از لیکچر نمبر ٹوئنٹی تھری لیکچر نمبر میں ہم نے سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کے حوالے سے بات کی تھی آج ہم اس بات کو جاری رکھیں گے لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں کہ اس لیکچر نمبر 22 میں جو ہم نے آرکیٹیکچر کے حوالے سے بات کی تھی ذرا ایک بار اس کو دوہرا لیں تاکہ ہم اپنی بات وہاں سے آگے سے شروع کریں تو یہ ایک لیکچر نمبر ٹوئنٹی ٹو کا ٹیک لیکچر نمبر ٹوئنٹی ٹو میں ہم نے سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کے حوالے سے جو گفتگو شروع کی تھی سب سے پہلے ہم نے آرکیٹیکچر کی مختلف ڈیفینیشنز کو دیکھا سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کی مختلف ڈیفینیشنز کو اس میں آئی ٹریپل ای کی ڈیفینیشن بھی تھی ایس آئی کی ڈیفینیشن بھی تھی کچھ اور جو پرومینٹ سافٹ ویئر ہیں جنہوں نے آرکیٹیکچر کے حوالے سے کام کیا ہے ان کی ڈیفینیشنز بھی تھیں جو ایک چیز خاص طور پہ نوٹ کرنے کے لیے نوٹ کرنے کے لیے ضروری ہے جو تقریباً سب نے جو بات کی ہے جو سب میں ایک کامن چیز ہے انہوں نے سافٹ ویئر میں دو چیزوں کا ذکر خاص طور پہ کیا ایک یہ کہ سافٹ ویئر اس چیز کا نام ہے کہ ہم اس میں یہ ڈیفائن کریں کہ یہ آپ کا اوورال سسٹم جو ہے اس میں کون کون سے کمپونیٹس ہوں گے کس طریقے سے یہ سسٹم کو مختلف کمپونیٹس میں ڈیوائڈ کیا جائے گا اور ان کامپونیٹس میں آپس میں کیا ریلیشن شپس ہوگی اب یہ کمپونیٹ کا جو لفظ جو ہے یہ ایک براڈ مانی میں لفظ استعمال کیا جا رہا ہے یہ ذرا ذہن میں رہے کہ ایک آج کل سافٹ ویئر انجینئرنگ کے حوالے سے یا انجنرل سافٹ ویئر کے حوالے سے کمپونیٹس کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ کامپوننٹس کے معنی ذرا تھوڑے سے فرق ہو جاتے ہیں وہ ایک اسپیسیفک مطلب میں جب ہم ایکٹیوکس کمپونٹ یا کوم Com کمپونیٹ یا اس طرح کے کمپونیٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ ذرا تھوڑا سا کمپوننٹ کی بات ہے یہ ایک معنی میں یہ کمپونیٹ کلب یوز ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سسٹم کے حصے تو وہ ان حصوں کی ہم بات کر رہے ہیں اور ان حصوں کے درمیان میں انٹریکشن کی بات کر رہے ہیں سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کے حوالے سے جب ڈیفینیشن کے بعد دی تھنگ دیٹ ویز سو and looked at last time was کہ software ویئر کے آرکیٹیکچر کے مختلف ایٹریبیوٹس کون کون سے ہیں ان ایٹریبیوٹس میں جب ہم نے بات کی تو ہم نے یہ دیکھا کہ سافٹ ویئر جو ہے یہ نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کو ایڈریس کرنے کے لیے خاص طور پہ سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کا مطالعہ کیا جاتا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس آرکیٹیکچر میں یہ جو سسٹم جو بنایا جا رہا ہے اس میں جو اوور اس کا جو اسٹرکچر بن رہا ہے اس میں وہ ساری نان فشنل ریکوائرمنٹ کس طریقے سے پوری ہوں گی ان نان فنکشنل ریکوائرمنٹس میں ہر طرح کی نان فنکشنل ریکوائرمنٹ شامل ہیں جس میں اویلیبلٹی کی بھی ہم نے بات کی تھی ہم نے پرفارمنس کی بات بھی کی تھی یوزیبلٹی بھی اس میں ہو سکتی ہے اس میں اسکیلیبلٹی بھی ہو سکتی ہے اس میں اور مختلف طرح کی کنسٹینٹس جو بھی نان فنکشنل ریکوائرمنٹ کے حوالے سے ہمارے سامنے آئے کچھ اور کنسٹینٹس جن کا ہم آئندہ چل کے ذکر کریں گے سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کے حوالے سے وہ بھی سب چیزیں بیچ میں شامل ہوں گی سافٹ ویئر آرکیٹیکچر نان فنکشنل ریکوائرمنٹ کے ساتھ ساتھ فنکشنل ریکوائرمنٹ کو بھی فلفل کرنا اس کے لیے بڑا ضروری ہے اگر آپ کا آرکیٹیکچر ایسا ہے اگر آپ سسٹم اس طریقے سے ڈیزائن کر رہے ہیں جس میں نان فنکشنل ریکوائرمنٹ تو آپ نے پوری طریقے سے اس کو اچیو کر لیا ہے ان کو فلفل کر دیا ہے لیکن فنکشنل ریکوائرمنٹ کو وہ پوری طریقے سے فلفل نہیں کرتا جو آپ کی یوزر کی جو ریکوائرمنٹ ہے جو یوزر کی جو نیڈ ہے جو سسٹم کو جو آپ آٹومیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ سسٹم جو ہے وہ پورا نہیں ہو رہا تو اس وجہ سے یہ ایسا ارکیٹیکچر ایک اچھا ارکیٹیکچر نہیں ہوگا بیکاز وہ سسٹم کو آٹومیٹ کرنے کے لیے جو یوزر جو ایکچول ریکوائرمنٹ جو چاہ رہا ہے وہ فلفل اگر نہیں ہوگی تو یہ سسٹم کسی کام کا نہیں ہوگا سسٹم آرکیٹیکچر کے حوالے سے ہم نے پچھلی بار یہ بات بھی کی تھی کہ یہ سسٹم آرکیٹیکچر کیوں امپورٹنٹ ہے سسٹم آرکیٹیکچر آپ کے مختلف طرح کے یوزرز کو مختلف ویو پوائنٹس مہیا کرتا ہے اور اس کو مختلف لوگوں کو سسٹم کو مختلف طریقے سے جانچنے کا موقع ملتا ہے آپ کے اگر ذہن میں ہو ہم نے جو اگزامپل دی تھی گھر کی جس میں ہم نے پلمبنگ کی وائرنگ کی ویسے لے آؤٹ پلان کی ہم نے بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ یہ سسٹم کے مختلف اسپیکٹس ہیں یہ سسٹم کے مختلف ویوز ہیں مختلف لوگ جو ہیں یہ ان ویوز کو مختلف طریقے سے یوز کریں گے مختلف طریقے سے انالائز کریں گے مختلف طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اوور سسٹم کے کانٹیکٹ میں یہ سارے ویوز سارے کے سارے امپورٹینٹ ہیں اور سارے کے سارے آپس میں ریلیٹڈ ہوتے ہیں سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کے پوائنٹ آف ویو سے ہم نے بات کی تھی کیوں امپورٹنٹ ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ اوورال ایک کمیونیکیشن میڈیم کے طور پہ یہ ایک وہیکل کے طور پہ یہ کام کرتا ہے آپ نے یہ ایک ڈاکومنٹ بنا دیا جس میں یہ ساری اسپیکٹس اس کے کور ہوئے ہوئے ہیں جو بندہ اس سسٹم کو دیکھے گا جو اس ڈاکومنٹ کو دیکھے گا اس کے لیے اس سسٹم کو سمجھنا کافی آسان ہے کیونکہ یہ ایک بیسکلی ایک ہائی لیول پہ آپ ویو دے رہے ہیں اس کے بعد آہستہ آہستہ جون جوں جس کو جس ڈیٹیل کی ضرورت ہوگی اس کمپوننٹ کے اندر جا کے وہ اس کی ڈیٹیل دیکھ سکتا ہے اور یہ کمپوننٹس کی ڈیٹیل جو ہے بعد میں ہمارے سامنے آئیں گی یہ ارکیٹیکچر کے وقت ہم ان کو اتنی زیادہ توجہ نہیں دیتے ارکیٹیکچر کے امپورٹنس کا جو دوسرا پہلو تھا جو دوسرا ایسپیکٹ تھا وہ یہ تھا کہ یہ ایک ڈیزائن کی ارلی سٹیج ہوتی ہے سافٹ ویئر لائف سائیکل کی ارلی اسٹیج ہے اس سٹیج پہ یہ ڈیزائن کیا جاتا ہے تو اسٹیج پہ آپ سسٹم کے ڈیزائن کے حوالے سے مختلف آلٹرنیٹوس کو آپ ایویلیویٹ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف رسکس آپ ایویلیویٹ کر سکتے ہیں ٹیکنیکل چیلنجز جو ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو ہم نے پہلے جو نان فنکشنل ریکوائرمنٹ کے حوالے سے جو بات کی تھی ہم اس حوالے سے اس چیز کو ایویلیٹ کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیزائن جو ہے یہ آرکیٹیکچر جو ہے یہ ہماری ان ریکوائرمنٹس کو پورا کرے گا یا نہیں کرے گا واٹ آر دا ٹریڈ آفس ہمیں کون سی چیز کرنی چاہیے کون سی کو کور کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے اور یہ کیونکہ یہ ارلی سٹیج ہے تو اس میں چینج کی کاسٹ جو ہے منیمم ہوتی ہے بہت کم ہوتی ہے اور یہ چیز یاد رہے پچھلی بار بھی میں نے اس چیز کا ذکر کیا تھا خاص طور پہ وہ یہ تھا کہ ایک بار آپ آرکیٹیکچر کے بارے میں فیصلہ کر لیں اور آپ امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں اور آپ ایک فریم ورک بنا دیں کہ ہمارا سسٹم اس طریقے سے کام کرے گا اور یہ اس کی اوور آل ہوگا تو پھر اس اسٹرکچر کو چینج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ بیسیکلی ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ہر چیز کو آپ کی فاؤنڈیشن ہی ہل ہی ہی گئی اگر آپ کی فاؤنڈیشن ہل ہی گئی تو آپ کی عمارت جو ہے اس کو نئے سرے سے ڈیزائن کرنے کی شاید ضرورت پڑ جائے تیسرا ایسپیکٹ جو ہم نے بات کی تھی آرکیٹیکچر کی امپورٹینس کے پوائنٹ آف ویو سے وہ ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک مینٹنس کے وقت یہ بڑا ضروری ہو جاتا ہے بڑا امپورٹینٹ یہ رول پلے کرتا ہے آپ کے ڈاکومینٹیشن اس میں ہوتی ہے ایک کوئی بھی شخص اسے دیکھتے ہوئے آسانی سے مختلف کمپونیٹس جس کمپونینٹ پہ ریپیئر کی ضرورت ہو یا انہینسمنٹ کی ضرورت ہو اس پہ جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ری یوزیبل کمپونیٹس کو بھی آرکیٹیکچر لیول پہ ہم آئیڈینٹیفائی کر کے ہم اسی سٹیج پہ ہم یہ ڈیزائن کر سکتے ہیں ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ کون سے کمپونیٹس کس جگہ پہ ری یوز ہوں گے اور کتنا ہم اس کو ری یوزیبل بنا سکتے ہیں کس چیز کو کیسے ڈیزائن کیا جائے کہ یہ زیادہ ریوزیبل ہو کون سی ایسی چیزیں ہیں جن میں کپلنگ زیادہ ہے آپس میں کمیونیکیشن زیادہ ہے ان کو کپلنگ کو کیسے بریک کیا جا سکتا ہے تو یہ سارے اسپیکٹس جو ہیں یہ آرکیٹیکچر ڈیزائن ڈاکیومینٹ کے ذریعے ہمیں ایویلیویٹ کر سکتے ہیں اور اس کو کور کر سکتے ہیں اور اس سے ہمیں سسٹم کو آگے بڑھانے میں کافی مدد ملتی ہے پھر ہم نے آرکیٹیکچرل ڈیزائن پروسیس کے حوالے سے بات کرنی شروع کی تھی آرکیٹیکچرل ڈیزائن پروسیس میں ہم نے جس چیز کا ذکر کیا تھا وہ یہ تھا کہ بیسیکلی آرکیٹیکچر ڈیزائن جب ہم کرتے ہیں تو اس میں تین طرح کے ہم مختلف سٹیجز یا مختلف سٹیپس سے گزرتے ہیں پہلا اسٹیج کیا ہے کہ پورے سسٹم کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے سب سسٹمس کون کون سے ہیں سب سسٹم کیا چیز ہے سب سسٹم سسٹم ان اٹس اون رائٹ یہ ایک انڈیپینڈنٹ سی چیز ہے اگر اس چیز کو صرف آپ اس سب سسٹم کو لے لیں تو وہ لی اپنا پورا فنکشن کرے گا اور اس کو شاید آس پاس سے ارد سے کسی اور سسٹم کی ضرورت نہ پڑے دوسرا جو ہم نے دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ ہم پروسیس کے حوالے سے جو دوسرا اسٹیج جو ہمارا ہوتا ہے ہم یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ کنٹرول کس طریقے سے سسٹم کا ڈیزائن کیا جائے گا یہ کنٹرول کس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ ہوگا کیا یہ آبجیکٹ ہے ڈسٹریبیوٹیڈ کنٹرول ہے کیا یہ سینٹرلائز کنٹرول ہے کس طریقے سے یہ سسٹم پورا کام کرے گا اور تیسری چیز ہم نے یہ دیکھی تھی کہ آرکیٹیکچرل ڈیزائن میں ہم جو سب سسٹمز جن کا ہم نے ذکر کیا تھا ان سب سسٹمز کو فردر موجول میں ہم ڈیوائڈ کریں گے اور پھر ہم ساتھ ساتھ یہ بات بتائیں گے کہ یہ موجول جو ہیں یہ آپس میں کس طریقے سے انٹریکٹ کرتے ہیں کس طریقے سے ریلیٹ کرتے ہیں موجول اور سب سسٹم میں جو چھوٹا سا فرق تھا وہ کیا تھا کہ موجول بیسکلی ایک انڈیپینڈنٹ سسٹم عام طور پہ نہیں ہوتا ان سرٹن کیسز اٹ میں سسٹم لیکن یہ بذات خود اپنے پیروں پہ کسی اور کے سہارے کے بغیر یہ کھڑا نہیں ہو سکتا آرکیٹیکچرل ماڈل کے پوائنٹ آف ویو سے ایک صاحب ہیں کرچن صاحب یہ ریشنل کارپوریشن میں کام کرتے تھے انہوں نے اس حوالے سے کافی کام کیا ہے اور انہوں نے ایک آرکیٹیکچر کے حوالے سے ایک فریم ورک سا ڈیفائن کیا ہے کہ آرکیٹیکچر میں کیا کیا چیزیں آپ بتائیں گے اور اس کے کون کون سے مختلف ویوز ہوں گے مختلف نے اسی فریم ورک کو یہ آج سے چار پانچ سال پہلے انہوں نے پبلش کیا تھا اٹ ہیز بیکم ویری اسٹینڈرڈ لوگوں نے اسی فریم ورک کو لے کے ذرا تھوڑا سا اس کو ایکسٹینڈ شاید مختلف ڈائمینشنس میں تھوڑا بہت کیا ہے لیکن بیسکلی یہ فریم ورک چینج نہیں ہوا اور اگر آپ لٹریچر کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو آرکیٹیکچر اسی فریم ورک کے حوالے سے اس پہ گفتگو آپ کو نظر آئے گی تو آئیے چلتے ہیں یہ کرچن صاحب کا فریم ورک کا ذرا مطالعہ کرتے ہیں میں بھی آپ کو ایک سلائڈ پہ لے کے جاؤں گا اس پہ یہ فریم ورک دکھاؤں گا اور اس کے بعد اس فریم ورک کے جو مختلف حصے جو ہیں ان کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں ایک ایک کر کے بات کریں گے اس فریم ورک کو انہوں نے فور پلس ویو ماڈل کا نام دیا ہے 4 پلس ون ویو ماڈل کیوں کہ بیسیکلی اس میں چار ویو ماڈلس ہیں یہ جو چار جو آپ کو باکسز نظر آ رہے ہیں یہ اس کے ویو ماڈلس ہیں اور ایک وہ سینریوز جو بیچ میں آپ کو اوول کی شیپ میں آپ کو نظر آ رہا ہے پانچواں پلس ون جس کا نام ہے یہ وہ ویو ماڈل ہے تو بیسیکلی بات اس میں کیا چیز ہے بات یہ کر رہے ہیں کہ یہ آپ کے سافٹ ویئر ارکیٹیکچر جو ہے اس کو چار طریقوں سے اس کو ماڈل کیا جاتا ہے یا چار طریقوں سے اس کو ماڈل کر دیا جائے تو یہ آپ کے لیے کافی ہوگا اور اس کے بعد یہ چار جو مختلف اس کے ویوز جو ہیں جو لاجیکل ویو ڈیولپمنٹ ویو کنکرنسی ویو اور فزیکل ویو یہ چار باکسز جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اوور آل کو ڈیفائن کرتے ہیں اور یہ بیچ میں جو سنیریوز جو ہیں یہ آپ کی فنکشنل ریکوائرمنٹس کو ڈیفائن کرتے ہیں تو بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ آرکیٹیکچر ڈیفائن کیا اور اس کے بیچ میں دیز سنیریوز دے ہیو ٹو فٹ نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ model ہمارا اچھا ماڈل نہیں ہوگا یہ اچھا نہیں ہوگا یہ وہی بات ہے جو کر رہا تھا تو یہ فور پلس ون جو ماڈل جو ہے ویو ماڈل جو ہے اس میں چار جو کمپونیٹس جس ہم نے بات کی چار ویوز کی بات کی تھی لاجیکل ویو ڈیولپمنٹ ویو کنکرینس ویو اور اس کے بعد physical view پانچواں جو پلس ون جو ہے وہ سنیروز وہ یوزر ریکوائرمنٹس تو جب تک یہ سارا آپ کا یہ ایک فریم ورک جو دیا گیا ہے اس فریم ورک سے آپ یہ چار ویوز ڈیولپ کریں گے اور ان ویوز کو ایک ایک کر کے ہم اینالائز کریں گے ان چار ویوز کو ڈیولپ کرتے وقت جو یہ کرچن صاحب نے ایک بیسک سارٹ آف ٹیمپلیٹ جو فراہم کیا اس میں کیا جاتا کیا ہے اس میں ہر ویو کے ساتھ سب سے پہلے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ویو کیوں ہے اس کے کمپونیٹس کون کون سے ہیں اس کے یوزرس کون کون سے ہیں تو یہ آرکیٹیکچرل ویو کون کون کمپونیٹ ہے اس کمپونیٹس کو اس آرکیٹیکچرل ویو کو کون یوز کرے گا یہ کمپونیٹس آپس میں کنیکٹ کیسے ہوتے ہیں تو یہ کنیکٹرز ہیں اور چوتھا اس کا ریشنل کیا ہے اس کی ریزنگ کیا ہے تو یہ ایک ٹیمپلیٹ ہے جس میں ہم ان چار ویوز کو دیکھیں گے جب بھی ہم اپنا ارکیٹیکچرل ماڈل ڈیفائن کریں گے تو ہم جس ویو کو بھی دیکھیں لوجیکل ہو ڈویلپمنٹ کا ہو کنکرنسی کا ہو یا فزیکل ہو تو یہ چار چیزیں ساتھ ساتھ اس کو ڈیفائن کریں گے اور یہ ہمارے ڈاکومنٹیشن میں یہ ایڈ ہوتی جائے گی اس سے ہمیں اس پورے سسٹم کو سٹرکچر کرنے میں آسانی رہے گی تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے یہ اسٹرکچرل یا لاجیکل اس کو لوجیکل ویو کیا چیز ہے لوجیکل ویو یہ سسٹم کا وہ والا ویو ہے جس میں ہم اس کے لوجیکل کمپونیٹس ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے یہ لوجیکل کمپنیٹس جو ہیں یہ اس کے آبجیکٹس کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں یا اس کے فنکشن کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں تو آئیے چلیں یہ سلائیڈ پہ ذرا اس کو ذرا غور سے دیکھتے ہیں یہ لوجیکل ویو ماڈل ونس اگین جو ہم نے ٹیمپلیٹ کی جس کی بات کی تھی یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اس ٹیمپلیٹ میں چار چیزیں ہیں کمپونیٹس کنیکٹرس یوزرس اینڈ ریزنگ کے اس کے کمپونیٹ کون کون سے ہیں یہ کمپونیٹ آپس میں کنیکٹ کیسے ہوتے ہیں آپس میں انٹریکٹ کیسے ہوتے ہیں اس کے بعد اس کے یوزرس کون سے ہیں اس لوجیکل ویو کو کون یوز کرے گا کس طریقے سے یوز کرے گا اور ریزنگ یا اس کا ریشنل اس کا کیا ہے تو لاجیکل ماڈل میں جو کمپونیٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے فنکشن جس طریقے سے تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا تھا آپ کی سسٹم ایبسٹریکشن آپ کے آپ کے ڈومین ایلیمنٹس یہ آپ کے ای آر ماڈل اینٹیز اور اس کی یہ ساری چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں تو بیسیکلی یہ چیز مہیا کر رہا ہے کہ یہ سسٹم یہ جو لوجیکل ماڈل جو ہے اس میں آپ کے لوجیکل لیول پہ جس طریقے سے آپ ایکچولی اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو یہ آپ کے ڈیزائن کے پوائنٹ آف ویو سے کون کون سے کمپونیٹس ہیں ان کمپونیٹس میں جو کنیکشن جو ہوں گے وہ کس طرح کے ہوں گے وہ ڈیٹا فلوز کون سے ہیں ایک کمپوننٹ سے دوسرے کمپوننٹ میں ڈیٹا کس طریقے سے فلو کر رہا ہے آپس میں ان کی ڈپینڈنسیز کیسے ہیں کون سا کمپونیٹ کس کمپوننٹ پہ ڈپینڈنٹ ہے آپس میں ریلیشن شپس کس طریقے سے ہیں ایسوسیشن کی ریلیشن شپ ہے ایگریگیشن کی ریلیشن شپ ہے یا اور کوئی جو بھی جس طریقے سے بھی آپ نے سسٹم کو ماڈل کیا ہوا ہے اس میں کیا ریلیشن شپس آپ نے کیسے ڈیفائن کی ہیں اگر آپ نے جو آبجیکٹ ماڈل فار ایگزامپل ڈیفائن کیا ہے یہ آبجیکٹ ماڈل یہ اس کا لاجیکل ماڈل سسٹم کا آرکیٹیکچر کے پوائنٹ آف ویو سے یہ وہی ایک چیز مہیا کرے گا یہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ لاجیکل لیول پہ سسٹم کے جو امپلیمنٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے کون کون سے کمپوننٹس ہیں ان کی ریلیشن شپس کیا ہے اس لاجیکل ماڈل کو इस کون کرتا ہے اس لاجیکل ماڈل کے یوزرس جو ہیں ان میں ڈومین انجینئرس شامل ہیں اس میں شامل ہیں اس میں اینڈ یوزرس بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں اس میں آپ کے جو پروگرامرس جو ہیں وہ بھی اس ڈاکومنٹ کو دیکھیں گے اور اس ڈاکومنٹ کو یوز کریں گے اور اس کے بعد سسٹم کو امپلیمنٹ کریں گے اس میں جو ریزننگ جو دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی فنکشنلٹی کیا ہے یہ ماڈیفائی کیسے آپ اس کو کر سکتے ہیں اس میں پروڈکٹ لائن کے پوائنٹ آف ویو سے اس میں ری یوزبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کون, -کون سے کس طرح کی ٹول سپورٹ اس میں آپ دے رہے ہیں کس طرح کی ٹول سپورٹ چاہیے ہوگی اسی طریقے سے اس میں ورک ایلوکیشن کہ کون سا جو لاجیکل کمپوننٹ جو ہے وہ آپ کس کو اسائن کرتے ہیں امپلیمنٹ کرنے کے پوائنٹ اف ویو سے وغیرہ وغیرہ تو یہ آپ کو اس طریقے سے یہ جو لاجیکل ماڈل جو ہے یہ آپ کے مختلف یوزرز اور اس کے کس طریقے سے یوز کر رہے ہیں اس کی ریزننگ یہ ساری اس کے بیچ میں شامل ہوگی لوجیکل ماڈل کے بعد جو دوسرا جو ماڈل ہے وہ ہے ڈیولپمنٹ ماڈل ڈویلپمنٹ ویو ماڈل اگر آپ کو یاد ہو اس سسٹم میں ہم نے چار ماڈل کا ذکر کیا تھا لوجیکل ماڈل ڈویلپمنٹ ماڈل کنکرنسی ماڈل اور فزیکل ویو ماڈل تو یہ ڈویلپمنٹ ویو ماڈل کیا ہے اس کی وضاحت میں اب یہ ذریعے ڈیٹیل میں کرتا ہوں یہ ڈیویلپمنٹ ماڈل جو ہے یہ بھی لاجیکل ماڈل سے ملتا جلتا ماڈل ہے یہ سوائے اس کے یہ زیادہ ڈیٹیل میں ہوگا اس کے ونس اگین ٹمپلیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ جو کمپونیٹس جو ہم جن کا ذکر کرتے ہیں وہ کون سے کمپونیٹس ہیں اس میں کمپونیٹس کلاسز آبجیکٹس پروسیجرس فنکشن سب سسٹمس لیئر موجولس یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈیولپمنٹ ماڈل میں یہ ساری چیزیں شامل ہوں گی یہ بیسکلی ہم وہی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ سسٹم کے ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اس سسٹم کو اب ہم نے دیکھنا ہے ہم نے اس کو اندازہ کرنا ہے کہ یہ کس طریقے سے یہ سسٹم جو ہے یہ ہمارا کام کرے گا اس میں ڈیولپمنٹ میں کون کون سے اسپیکٹس اس میں کور ہوں گے اور وہ اسپیکٹس کیسے کور ہوں گے ان کمپوننٹس میں کنیکٹرز جو ہیں وہ یہ ہے کہ ایک فنکشن دوسرے فنکشن کو کس طریقے سے کال کر رہا ہے انووکیشنس کس طریقے سے ہو رہی ہیں ایک موجول اس کے سب موجولس کون کون سے ہیں کس طریقے سے سب موجولس میں ڈیوائڈیڈ ہے ان سب موجولس میں آپس میں کس طریقے سے کنیکٹیوٹی ہے اس کے یوزرس کون کون سے ہیں یہ یوزرس جو ہے ونس اگین پروگرامرس تو اس کے یوزرس ہوں گے ہی ڈیزائنرس بھی اس کے یوزر ہوں گے اور اس کے یوزر جنہوں نے اس کو الٹیمیٹلی مینٹین کرنا ہے وہ لوگ بھی اس ویو کے اس ماڈل کے یوزرس میں سے ہوں گے یہ ماڈل ونس اگین جو ڈیولپمنٹ ماڈل جو ہے جو لاجیکل ماڈل سے کس طریقے سے فرق ہے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ یہ ذرا تھوڑا سا زیادہ ڈیٹیلڈ ویو دیتا ہے سسٹم کا وہ جو لاجیکل ماڈل ہے وہ شاید سب سسٹم لیول پہ آپ کو کچھ ڈیٹیل دے رہا ہے یہ اس سے زیادہ ڈیٹیل میں جا کے موجود لیول پہ آپ کو ڈیٹیل مہیا کر رہا ہے اس سسٹم میں جب آپ کا ریشنل جو لکھا جائے گا مختلف اسپیکٹ سے جب اس کو اینالائز کیا جائے گا اس ویو ماڈل کو تو اس میں جو ریزننگ دی جائے گی وہ اس میں یہ بات بتائی جائے گی کہ یہ کس طریقے سے ماڈیفائبل ہے کس طریقے سے اس میں ماڈیفکیشن کی جا سکتی ہے اس کے مینٹننس کے پوائنٹ آف ویو سے کیا اسپیکٹس ہیں پورٹیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کیا ایسپیکٹس ہیں اگر آپ نے ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم پہ اس کو پورٹ کرنا ہے تو اس میں اس میں کیا کیا چینجز کرنی پڑیں گی یا کس طریقے سے اس کو کنفیگر کرنا پڑے گا آرکیٹیکچرل ڈیزائن کے پروسیس فریم ورک کے حوالے سے بات کرتے ہوئے جو اس میں جو تیسرا جو ویو ماڈل ہے وہ ہے کنکرنسی ویو ماڈل یہ کنکرنسی ویو ماڈل کیا چیز ہے یہ کنکرنسی ویو ماڈل یہ چیز ہمیں ڈسپلے کرتا ہے ہمیں یہ چیز ڈپیک کرتا ہے کہ اس سسٹم میں کون سے ایسے کمپونیٹس ہیں کون سے ایسے پیٹس ہیں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کنکرنٹلی ایگزیکیوٹ ہو سکتی ہیں کنکرنٹلی ایگزیکیوٹ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ پیرل میں ایگزیکیوٹ ہو سکتی ہیں جو ایک دوسرے سے ان کا تعلق سارٹ آف انڈیپینڈنٹ سا ہو ایک کام ایک بندہ کر رہا ہے دوسرا کام دوسرا بندہ کر رہا ہے اور پھر یہ ہے کہ کیسے وہ آپس میں سنکروناز کیسے ہوں گی آپس میں کمیونیکیٹ کیسے کریں گی کیا کچھ اس میں ضروری ہے اور کیسے اس سارے سسٹم کو وہ چیز سپورٹ کرے گی تو آئیے چلتے ہیں اسی ٹمپلیٹ کے حوالے سے وہی جو ہم نے چار چیزیں ہم نے بات کی تھی کہ کمپونیٹس کنیکٹرس اس کے یوزرس اور اس کی ریزنگ اس حوالے سے اس ایسپیکٹ کو بھی دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس میں کیا کچھ کرنا ہوگا کنکرنسی ویو میں چیزیں جو آپ دکھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں پروسیس کون کون سے ہیں سسٹم میں تھریڈس کون کون سے ہیں تھریڈس اور پروسیس میں بیسکلی نسی کے پوائنٹ آف ویو سے پیرل ایگزیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کون سی چیزیں کتنے پروسیس چل رہے ہیں تھریڈ اس میں کون کون سے ہیں ہر تھریڈس کی ایگزیکشن کا پید کون سا ہے تو جو کنیکٹرس جو ان کو آپس میں مختلف کمپوننٹس کو جوڑتے ہیں مختلف پروسیسز یا تھریڈس کو جوڑتے ہیں یہ بیسکلی تو ایک تو آپ کے ڈیٹا فلوز ہیں अगर आपको याद हो जब جب ہم نے ڈیٹا فلو ڈائیگرامس کا ذکر کیا تھا جب ڈیٹا فلو ڈایاگرامس تو اس وقت ہم نے یہ بات بھی کی تھی کہ یہ ڈیٹا فلو جو ہے یہ مختلف پیتس جو ہیں انڈیپینڈنٹ پیتس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور یہ انڈیپینڈنٹ پیت جو ہیں ان کی ٹائمنگ جو ہے ٹوٹلی ڈیفرنٹ totally ہو سکتی ہے ایک آفس میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگ ہوں گے بہت سارے کام کر رہے ہوں گے اور وہ ہو سکتا ہے کام ایک دوسرے سے بالکل انڈیپینڈنٹ ہو ایک ہی آفس ہے ایک ہی سسٹم ہے کام پیرل میں چل رہا ہے تو یہ ڈیٹا فلوز جو ایونٹس کون سا ایونٹ کس پروسیس کو ٹریگر کرتا ہے پروسیس شروع کیسے ہوتا ہے کیونکہ دیز آر آل پیرل پروسیس اور تھریڈ آپس میں سینکرونا کرتے ہیں یہ ڈیٹا ایکسچینج کیسے کرتے ہیں کس جگہ پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ڈیٹے کو کامن ڈیٹا کو یوز کرنا ہے اور اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ کسی قسم کی ڈیٹے کی انکوس نہ ہو جائے کوئی ڈیٹا ایسا جنریٹ نہ ہو جائے جو مثلا دو مختلف لوگ ایک ہی ڈاکومنٹ پہ کام کر رہے ہوں اگر ایک نے چینج کر دی اور دوسرے بندے نے اس کے بعد اس کو چینج کر کے سیو کر دیا تو دونوں کی چینجز جو ہیں اس میں سیو ہونی چاہیے اگر اوور ہو جائیں تو پھر پرابلم ہو سکتا ہے تو یہ سنکرونائزیشن کا ایشو ہے کوہرنس کا ایشو ہے ڈیٹا کوہرنس کا ایشو ہے تو یہ اسپیکٹس جو ہیں اس موقع پہ کنکرنسی جب ہم ویو دیکھتے ہیں کنکرنسی کا ماڈل دیکھتے ہیں تو اس میں ان چیزوں کو سامنے رکھا جاتا ہے اور اس کو ماڈل کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں جو اس وقت شاید اس پہ ذکر کرنا ضروری نہیں لیکن ایک بڑا فیمس سا جو ماڈل ہے وہ ایک پیٹری نیٹ کا ماڈل جو ہے وہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے بٹ اگر آپ اس چیز کے بارے میں نہیں جانتے تو اس وقت اس کو بہت زیادہ اس پہ غور کرنے کی ضرورت نہیں اس ماڈل کے جو یوزرز ہیں وہ کون کون سے ہیں یہ یوزرز جو ہیں یہ کیونکہ کنکرنٹ پروسیسز کی بات کر رہے ہیں یہ پرفارمنس کے حوالے سے دیز آر ویری امپورٹنٹ یہ کیونکہ انڈیپینڈنٹ چل رہے ہیں اس وجہ سے جو پرفارمنس کے جو آپ کے جو مختلف اسپیکٹس ہوتے ہیں ان کو اگر آپ کو زیادہ بہتر پرفارمنس چاہیے تو آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ مختلف تھریڈز بنا کے مختلف پروسیسز بنا کے انہیں انڈیپینڈنٹ چلا دیے جائے تاکہ ایک پروسیس کو دوسرے پروسیس کا ویٹ نہ کرنا پڑے تو یہ پرفارمنس انجینئرس جو ہیں وہ اس چیز کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں اور اس چیز کو ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ اس سے پرفارمنس پہ کیا امپیکٹ ہو رہا ہے سسٹم انٹیگریٹرس جو ہیں کیونکہ یہ سینکلونائزیشن کا اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے اور یہ چیز بعض اوقات بڑے پرابلم کریٹ کرتی ہے انٹیگریشن کے پوائنٹ آف ویو سے تو انٹیگریٹرس جو ہیں وہ اسے بڑے غور سے دیکھتی ہیں اور اس کو یہ کنکرنسی ماڈل ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ماڈل ہوتا ہے تیسری چیز جو ہے یہ جو کنکرنٹ سسٹمس جو ہیں یہ کیونکہ پیرل میں چل رہے ہوتے ہیں ان میں ٹائمنگز ڈفرینٹ ہوتی ہیں بعض کا تو آپس میں انٹر ڈیپینڈنسی اس طریقے سے ہوتی ہیں کہ ان کو آسانی سے سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو انٹر ڈیپینڈنسی کو ٹیسٹ کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے بعض کا ہوتا ہے کہ اگر ایک کام ایک سیکوینس میں آپ کریں تو وہ ٹھیک ہوتا ہے دو لوگ کام کر رہے ہیں ایک نے کام پہلے ختم کر دیا دوسرے نے اس کے بعد ختم کیا تو اوور آل ریزلٹ ٹھیک آئے گا لیکن اگر سنکرونازیشن آپ کی ٹھیک نہیں ہو جو جس نے بعد میں کام ختم اپنا کام پہلے ختم کر دیا دوسرے نے بعد میں کیا تو یہ ایک مسئلہ کریٹ ہو سکتا ہے تو یہ ٹیسٹنگ اس کی بڑی مشکل ہوتی ہے اور ٹیسٹرز کے پوائنٹ آف ویو سے انہیں اس چیز پہ بہت غور کرنا پڑتا ہے تو اس ماڈل کو وہ بڑے غور سے اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ یہ کیسے پروسیسز یا تھریڈس کام کر رہے ہیں اور چوتھی جس وجہ سے ہم یہ ایکچولی کرتے ہیں جو ریزننگ جو ہے اس ماڈل کو بنانے کی وہ یہ ہے کہ یہ کنکرنسی سے ہمیں دو چیزیں ہمیں ملتی ہیں ایک تو میں نے پرفارمنس کا آلریڈی ذکر کیا کہ کنکرنسی بنانے سے کنکرنٹ سسٹم بنانے سے سسٹم کو پیرل بنانے سے پیرل ایگزیکشن اس میں ڈیزائن کرنے سے آپ کی پرفارمنس بہتر ہو جاتی ہے اور دوسرا جو امپارٹینٹ اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کنکرنٹ پروسیسیز جو ہیں یہ سسٹم میں ریڈنڈینسی بھی مہیا کرتے ہیں بعض اقتباط اگر ایک پروسیس فیل ہو جائے اور اسی طریقے سے آپ نے یا اس کے اکول کوئی دوسرا پروسیس ہے جو وہ کام کر سکتا ہے تو یہ ایک سسٹم میں ریڈنڈنسی رہتے ہیں اور اس وجہ سے سسٹم کی اوورال آل کے پوائنٹ آف ویو سے دے پلے اے رول ہمیں اسی وجہ سے ان ماڈلس کو بنانے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ ہم اس کی اویلیبلٹی اور پرفارمنس کا مطالعہ کر سکیں یہ کرچن کے جو ڈیزائن پروسیس ہے جو آرکیٹیکچرل ڈیزائن کا جو پروسیس ہے اور میں جو مختلف ماڈلس کی بات کر رہے ہیں اس میں جو چوتھا ماڈل ہے وہ ہے فزیکل ویو ماڈل فزیکل ویو ماڈل کیا چیز ہے فزیکل ویو ماڈل یہ چیز ہے کہ آپ نے ایکچولی اپنے سسٹم کو کس طریقے سے فزیکلی آپ نے کیسے ڈیوائڈ کرنا ہے فزیکلی ڈیوائڈ کرنے کا کیا مطلب ہے اس کی فائلیں کیا ہو سکتی ہیں اس کی مختلف جو آپ کی انسٹالبل ورژن جو ہیں وہ کس طریقے سے ہوں گی اس کو آپ کیسے کیسے مختلف سسٹمز پہ کس طریقے سے کون سا حصہ کس جگہ پہ امپلیمنٹ کیا جائے گا تو یہ فزیکل سسٹم ماڈل ہے تو یہ آئیے چلتے ہیں یہ فیزیکل سسٹم ماڈل کو چل کے دیکھتے ہیں اور اس کو ذرا ڈیٹیل سے ونس اگین اسی ٹیمپلیٹ کے حوالے سے ہم اس پہ بات کرتے ہیں یہ فزیکل ماڈل جو ہے اس کے کمپونیٹس کون کون سے ہیں اس کے کمپونیٹس ونس اگین جس طریقے سے میں نے پہلے بات کی تھی کہ ناوی آر ٹاکنگ اباؤٹ فزیکل سسٹمس تو فزیکل سسٹمس میں آپ کی مشینس آپ کی ڈیوائسز آپ کی اسٹوریج ڈیسک یہ ساری چیزیں یہ فیزیکل سسٹمز میں شامل ہیں ہم یہ بات یہ کہہ رہے ہیں کہ کون سا کمپونیٹ کس سی پی یو پہ یا کس کمپیوٹر پہ چلے گا کس سرور پہ چلے گا یہ اس پہ کون سے سینسرز لگے ہوئے ہیں کون سے اس کے ہارڈ ویئر اور کون سی ہیں کون سی چیز کس جگہ پہ سٹور کی جائے گی وغیرہ وغیرہ جو ان کمپونیٹس کو جو چیزیں آپس میں کنیکٹ کرتی ہیں وہ کیا کیا ہیں وہ آپ کے نیٹ ورکس ہیں آپ کی کمیونیکیشن ڈیوائسز ہیں آپ کی بیسیکلی کمیونیکیشن کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ ان کمپوننٹس کو آپس میں کنیکٹ کر رہا ہے جو اس ماڈل کے جو اس فزیکل ویو ماڈل کے جو یوزرز جو ہیں وہ کون کون لوگ ہیں وہ لوگ ہیں ہارڈ ویئر انجینئر جو ہیں آپ کے سسٹمز کے جو انجینئر ہیں وہ ہیں اب یہ ہارڈ ویئر انجینئر نے اس سارے سسٹم کو بنانا ہے انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کس طرح کا ہارڈ ویئر چاہیے کون کون سا سی پی یو کس طرح کے سوئچز کس طرح کے ڈیوائسز آپ کو چاہیے اور ان ڈیوائسز کو کیسے آپ نے کنیکٹ کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کے جو امپلیمنٹیشن انجینئرس جو ہیں انہیں اس چیز کے بارے میں علم ہونا چاہیے انہیں پتا ہونا چاہیے کون سا سافٹ ویئر کا حصہ کون سا پیس آف سافٹ ویئر کس جگہ پہ جا کے انسٹال کرنا ہے کیسے انسٹال کرنا ہے اس میں کون کون سے کمپوننٹ کس جگہ پہ رکھے جائیں گے اس کے پیچھے جو اس کا ریشنل ہے یہ ماڈل بنانے کا وہ بڑا سمپل سا ہے آج کل کے زمانے میں آپ کو پتہ ہی ہوگا سسٹم از فزیکلی ڈسٹریبیوٹیڈ بہت سارے کیسز میں تو ہم سسٹم delivery اینڈ انسٹالیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ اس وقت تک یہ بات پوری نہیں ہو سکتی جب تک ہم یہ نہ بتائیں کہ کون سی چیز فزیکلی کس مشین پہ امپلیمنٹ ہوگی کس مشین پہ یہ انسٹال ہوگی کس مشین پہ یہ رکھی جائے گی جب ہم یہ اس فزیکل ماڈل کی بات کرتے ہیں تو جب ہم ڈسٹریبیوشن کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کمپوننٹس نے آپس میں کمیونیکیٹ بھی کرنا ہے اوور دی نیٹ ورک جب یہ اوور دی نیٹ ورک یہ کمیونیکیٹ کریں گے تو ان کی جو کمیونیکیشن میں جو ڈیٹا ایکسچینج میں جو ڈیلیز جو ہیں وہ پرفارمنس کو بھی امپیکٹ کریں گے تو یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ جب آپ اس سسٹم کو اس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کریں گے اس طریقے سے ماڈل کریں گے کون کون سی جگہ پہ پرفارمنس بوٹل نیکس آ سکتی ہیں اور ان پرفارمنس بوٹل کو کس طریقے سے ریمو کیا جا سکتا ہے تو یہ سسٹم کو اس طریقے سے ایویلویٹ کرنے کے کام آتا ہے پھر یہ ہے کہ جب یہ سسٹم ڈسٹریبیوٹیڈ ہو تو پھر ہم پوائنٹس آف فیلئر کو بھی ہم مطالعہ کرتے ہیں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس کس جگہ پہ سسٹم فیل ہو سکتا ہے اور ریٹینڈینسی اس میں کیسے انکریز کی جا سکتی ہے کے پوائنٹ سے ہم جب ہم ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم کی بات کرتے ہیں تو یہ فزیکل ماڈل جو ہے یہ ایکچولی اسکیلیبلٹی میں ایک نہایت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے جب ہم آگے چل کے سٹائلز کی بات کریں گے جب ہم اور زیادہ ارکیٹیکچر کی بات کریں گے مختلف آرکیٹیکچر جو اس وقت ان یوز ہیں تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ ایکچولی یہ فزیکلی سسٹم کو ڈسٹریبیوٹ کرنے سے یہ اس میں بہت زیادہ آپ اس میں اسکیلیبلٹی آپ امپروو کر دیتے ہیں لیکن جب آپ اس میں فزیکلی سسٹم کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو اتنے ہی زیادہ آپ کی سیکورٹی کے ایشوز آ جاتے ہیں تو ان سیکورٹیز کے ایشوز کو بھی ایڈریس کرنا ہوتا ہے تو اس سارے پوائنٹ آف ویو سے جب یہ فیزیکل ویو ماڈل بنتا ہے تو ان کو ہمیں ایویلویٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا ہمارا سسٹم ان سارے اسپیکٹس کو کور کر رہا ہے یا نہیں کریکشن کے آرکیٹیکچرل ڈیزائن پروسس فریم ورک کے حوالے سے جو ہم جس کو ہم سٹڈی کر رہے ہیں اس وقت ہم نے جو مختلف ویو ماڈلس دیکھے فور ہم نے جس کا ذکر کیا تھا چار ویو کون کون سے لوجیکل ویو ماڈل ڈویلپمنٹ ویو ماڈل کنکرنسی ویو ماڈل اور فزیکل ویو ماڈل جو یہ جو مختلف ماڈل جو ہیں یہ سسٹم کے مختلف اسپیکٹس کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس کے ہم نے مختلف یوزرز کا تذکرہ دیکھا ہم نے کہا کہ کون سے لوگ اس کو کس طریقے سے اس کو یوز کریں گے خاص طور پہ جو کنکرنسی والا ماڈل اور جو فیزیکل جو ماڈل جو ہے یہ جو ہے پرفارمنس کے پوائنٹ آف ویو سے اور اسکیلبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ دو نہایت امپورٹینٹ ماڈلس ہیں اور ان کو اس اینگل سے ہی اسٹڈی کیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے اس کو بنایا جاتا ہے دوسرے جو دو ماڈل جو ہیں جو ہم نے ڈیولپمنٹ ویو ماڈل کی بات کی اور لاجیکل ویو ماڈل کی بات کی یہ زیادہ تر ایکچوئل امپلیمنٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ یہ سسٹم ایکچولی کون کون سے آبجیکٹس اور کون کون سے سب کمپوننٹس میں ڈیوائڈ ہوگا اور ان میں کیا کیا فنکشنلٹی جائے گی تو جو پہلے دو جو ماڈل جو ہیں وہ فنکشنلٹی کے حوالے سے زیادہ امپورٹینٹ ہے اور دوسرے دو جو ماڈل جو ہیں وہ پرفارمنس اسکیلبلٹی اویلیبلٹی ان حوالوں سے زیادہ امپورٹینٹ ہے فور پلس ون کے حوالے سے جو پلس ون کی جس کی ہم نے بات کی تھی وہ تھی سنیریوز یہ سنیروز کیا چیز ہے جس طریقے سے میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ یہ جو آپ کا جو ماڈل جو ہے جو سسٹم جو ہے یہ اس نے آرکیٹیکچر نے نہ صرف آپ کی نان فنکشنل ریکوائرمنٹ کے حوالے سے آپ کو ایک ویو پرووائڈ کرنا ہے یہ بتانا ہے کہ یہ ان سارے کور کرے گا بٹ آلسو اٹ ویو ٹو ٹیل یو کہ اس میں سنیریوز جو ہیں آپ کے جو یوز کیسز جو ہیں وہ کس طریقے سے فٹ ہو گے یہ سنیریوز اور یہ یوز کیسز کیا ہیں یہ آپ کی فنکشنل ریکوائرمنٹس ہیں جب آپ بیچ میں کو فٹ کرتے ہیں تو یہ اس سے کیا چیزیں ہوتی ہیں اس سے you sort of prove کہ یہ جو architecture جو ہے یہ ان scenarios کو یہ fulfill کرے گا کیسے فلفل کرے گا آپ ان سنیروز کو جب آپ چلاتے ہیں لاجیکلی جب آپ ان کو آپ ڈسپلے کرتے ہیں یا ڈپیکٹ کرتے ہیں سیکوینس ڈائگرامس کے ذریعے یا ایکٹیویٹی ڈائگرامس کے ذریعے آپ پورے سسٹم کے کمپونیٹس کے تھرو ہوتے ہوئے جاتے ہیں کہ یہ پرٹیکولر یوز کےس کون کون سے کمپونیٹس کے کے بیچ میں سے گزرے گا کون کون سے کمپونیٹ سے سروسز لے گا کون کون سے کمپونیٹس کو یوز کرتے ہوئے یہ اپنی فنکشنلٹی کو کمپلیٹ کرے گا اور اوپر سے نیچے تک اگر ہم ایک آج کل کے حوالے سے ایک نارمل سسٹم کے جس میں بات کریں کہ جس میں گوئیز ہیں آپ کے بیچ میں پروسیس ہیں آپ کے ڈیٹا بیس ہے تو کس طریقے سے اوپر سے نیچے تک ان تینوں لئر میں کس طریقے سے یہ کام پورا ہوگا یہ ایک پورا یوز یہ آپ کے اسنریوز ہیں اور یہ اس پورے آرکیٹیکچر میں اس پورے سسٹم میں کس طریقے سے فٹ ہوتے ہیں یہ آپ کو سارٹ جس طرح کہتے ہیں کہ جو اصل جو آپ نے کام کرنا ہے جو فنکشنل ریکوائرمنٹ آپ نے جو سسٹم میں جو ڈالی ہوئی ہیں جو یوزر کے ریکوائرمنٹ ہیں جس سسٹم کو آپ آٹومیٹ کر رہے ہیں یہ اس حوالے سے یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں ہم ان لوجیکل ویوز کی جب ہم نے بات کی تھی تو ہم نے ایک اور چیز دیکھی تھی ہم نے کہا تھا کہ یہ لوجیکل ویوز ایک ہی سسٹم کی ویوز ہیں اب ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے آپس میں کنیکٹڈ ہے تو یہ دیکھتے ہیں ان ویوز میں آپس میں ریلیشن شپس کیا ویوز جو میں پہلے بھی بات یہ کر چکا ہوں جب ایک گھر بنانے کے پوائنٹ آف ویو سے ہم نے بات کی تھی کہ جب ایک گھر بنایا جاتا ہے تو اس گھر میں ایک آرکیٹیکچرل لے آؤٹ پلان ہے کہ کمرے کون سا کمرہ کس طرف ہے ماسٹر بیڈ روم کے ہے ڈرائنگ روم کے ہے لیونگ روم کے ہے کچن کے ہے واش روم آپ کا کس طرف ہے تو یہ ایک آپ کا آرکیٹیکچرل لے آؤٹ پلان ہے اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا اس کا ویو جو ہے وہ اس کا لیٹس سے کہ اس میں وائرنگ الیکٹریکل وائرنگ کس طریقے سے ہوگی کس کس طریقے سے تار گزرے گی کہاں پر آپ کے ڈسٹریبیوشن باکسز ہیں کہاں پر آپ کا مین سوئچ ہے وغیرہ وغیرہ تیسرا اسپیکٹ اس کا ہو سکتا ہے کہ پلمبنگ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کی جو پلمبنگ کی جو پائپس جو ہیں پانی کی وہ کس طریقے سے جا رہی ہیں کدھر کدھر سے جا رہی ہیں اور وہ آپس میں کس طریقے سے کنیکٹیڈ ہے اگر آپ نے پانی کو بند کرنا ہے گرم پانی کدھر سے آ رہا ہے ٹھنڈا پانی کدھر سے آ رہا ہے یہ ساری چیزیں اس میں امپورٹنٹ ہے اسی طریقے سے سافٹ ویئر آرکیٹیکچر میں جب ہم مختلف ویوز کی بات کرتے ہیں ہم نے لوجیکل ویو کی بات کی ہم نے ڈیولپمنٹ ویو کی بات کی ہم نے کنکرنسی ویو کی بات کی ہم نے اس کے ساتھ ہی فیزیکل ویو کی بات یہ سارے ویوز جو ہیں یہ سارے ایک ہی سسٹم کو ڈپیکٹ کر رہے ہیں یہ ایک ہی سسٹم کے مختلف انگلز ہیں اس لیے یہ سارے کے سارے آپس میں کنیکٹڈ ہیں جب ہم کنکرنسی ویو کی بات کرتے ہیں تو محالہ ہم یہ بات بتائیں گے کہ یہ کون سے پروسیسز ہیں کون سے تھریڈز ہیں اب یہ پروسیسز اور تھریڈز جو ہیں یہ کیا چیز ہے یہ سسٹم کی ایک ایگزیکیوشن کا تھریڈ تو ہم بات کر رہے ہیں لیکن اس میں کون کون سے آبجیکٹس انوالوڈ ہیں اس میں کون کون سے سب سسٹم انوالوڈ ہیں اس میں کون کون سے موجول انوالوڈ ہیں ان موجولس میں کس طریقے سے کنکرنسی آپ اچیو کر رہے ہیں یہ آپ نے موجولس کو اپنے کنکرنٹ سسٹم کے پوائنٹ آف ویو سے کنکرنسی کے پوائنٹ آف ویو سے کنکرنسی کے ماڈل کو اس کے ڈیولپمنٹ کے ماڈل کے ساتھ آپ نے ٹائی ان کر دیا اسی طریقے سے اگر جب ہم فزیکل ماڈل کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کون کون سی فائلیں ہیں کون, کون کون سی کنفیگریشن مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کون کون سے یونٹس ہیں کس طریقے سے ہماری مختلف جو انسٹالیشن کے پوائنٹ آف ویو سے کیسی ورژن بنیں گی وہ کون سی چیز کس سسٹم پہ جا کے انسٹال ہوگی کون سی چیز کس سسٹم پہ جا کے کس طریقے سے ہم نے کنفیگر کرنا ہے جب ہم ان فزیکل فائلز اور ان سب سسٹمس کی اور ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ کون سا کمپیوٹر پہ کون سی فزیکل فائل جائے گی کون سا یونٹ کس کمپیوٹر پہ یہ انسٹال ہوگا ڈیٹا بیس کس جگہ پہ ہوگا آپ کے سرورز کس طرح ہوں گے گوئس والا جو یونٹ جو ہے جو آپ کا جو گرافکل انٹرفیس ہے کیا وہ الگ سے کمپونیٹ ہے کیا وہ الگ سے انسٹالیبل کمپونیٹ ہے کہ نہیں ہے یہ کس طریقے سے ہم نے اس کو وہاں پر لے کے جانا ہے اسے کیسے کنفیگر کرنا ہے اب ونس اگین وی آر ٹاکنگ ناٹ جسٹ ان ٹرمز آف دا فیزیکل سسٹمس بٹ آلسو ٹاکنگ اباؤٹ کمپونیٹس کہ جو ہمارے جو سب سسٹمز جو ہیں جو سسٹم کے موجولس جو ہیں سب کمپنیٹس جو ہیں جو ہیں اب یہ جو فزیکل جو آپ نے ایک لیئر بنائی ہے ایک آپ نے جو فائل بنائی ہے اس فائل میں وہ کون کون سے جو آپ کے ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ اف ویو سے یا آپ کے لوجیکل پوائنٹ اف ویو سے وہ کون کون سی چیزیں اس فائل میں ہیں کون کون سی چیزیں آپ ایک سی ڈی پہ لے کے جائیں گے کون سے آبجیکٹ کس سی پی یو پہ کس کمپیوٹر پہ آپ چلائیں گے تو یہ جب ساری چیزوں کو ہم جب دیکھتے ہیں تو ایکچولی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی سیم سسٹم لوکنگ ایٹ دس سسٹم فرام ڈفرنٹ اینگل ڈفرنٹ ویوز اور ان ویوز کو آپس میں ہم کنیکٹ کر رہے ہیں جس طریقے سے یہ کہا جاتا ہے کہ دیر آر مینی ڈفرنٹ ویز ٹو اسکین اے کیٹ یعنی کہ اگر آپ کسی شیر کا یا چیتے کا اس طریقے سے کسی کا شکار کرتے ہیں تو اس کی کھال اتارنے کے بہت سارے ڈفرنٹ طریقے ہو سکتے ہیں بہت سارے طریقوں سے اس کی کھال بہت سارے اینگل سے اس جا سکتی ہے کہیں سے آپ شروع کر کے آپ اسے ختم کر سکتے ہیں تو اسی طریقے سے آرکیٹیکچر یا سافٹ ویئر کے حوالے سے بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس کو بھی ڈیزائن کرنے کے اس کو بھی اس کو دیکھنے کے بھی اسی سے طریقے سے بے شمار ہیں جس طریقے سے ایک کی کے مختلف طریقے ہیں تو آرکیٹیکچر کو ڈیزائن کرنا یا سافٹ ویئر سسٹم کو ڈیزائن کرنا کوئی ایک یونیک طریقہ اس کا نہیں ہوتا بہت سارے طریقے ہیں ہر طریقے میں بہت ساری کچھ خوبیاں ہوتی ہیں کچھ ربیاں ہوتی ہیں آپ کو یہ چیز دیکھنی ہے اس چیز کو انالائز کرنا ہے کہ ایک سسٹم جو آپ جس وقت جس کو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں جس کو آپ انالائز کر رہے ہیں اس سسٹم کے حوالے سے آپ کو بیسٹ اپروچ کیا اختیار کرنی چاہیے تو اس حوالے سے جو ایک چیز جو سامنے آتی ہے اس کو ہم آرکیٹیکچرل سٹائلز کا نام دیتے ہیں آرکیٹیکچرل سٹائلز کیا چیز ہے ایک صاحب ہیں کرسٹوفر الیگزینڈر ان کا نام ہے کرسٹوفر الیگزینڈر صاحب ان کا کمپیوٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے ہی از این آرکیٹیکٹ جو بلڈنگس بناتے ہیں کرسٹوفر الیگزینڈر صاحب نے جو سب سے بڑا کام کیا ہے وہ انہوں نے آرکیٹیکچر بلڈنگس کے آرکیٹیکچر کے حوالے سے اسٹڈی کی اور انہوں نے یہ دیکھا کہ بلڈنگس جو ہیں ان میں چند چیزیں ہمیشہ لوگ یعنی کہ سمپل سے بہت زیادہ نہیں کچھ تھوڑی سی ویریشن کے ساتھ وہی چیزیں بار بار استعمال ہوتی ہیں ان چیزوں کو انہوں نے پیٹرنس کا نام دیا انہوں نے کہا کہ دیر آر سرٹن پیٹرنس جو وچ آر ری یوزڈ اگین اینڈ اگین ان ڈفرنٹ شیپس چیز وہی ہوتی ہے بظاہر تھوڑی سی آپ کو دوسرے پیٹرن کے ساتھ جب آپ اس کو مکس اینڈ میچ کرتے ہیں تو اس کی شکل و صورت شاید تھوڑی سی بدل جاتی ہے لیکن بیس پیٹرنس جو جو, جو ہیں یہ خوبصورت بھی لگتے ہیں اور آپ کے ایک سسٹم کو بہتر بنانے میں آپ کو مدد بھی دیتے ہیں اچھا ڈیزائن بھی اس سے ہوتا ہے اور یہ خوبصورتی میں بھی جو point of view سے یہ آپ کو خوبصورت بھی لگتے ہیں ان سارٹ آف اسٹائل کو انہوں نے پیٹرنس کا نام دیا یہ پیٹرنس کے حوالے سے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم تھوڑی دیر پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں جب ہم نے پیٹر کوٹ کی میتھڈولوجی کے حوالے سے بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ پیٹر کورڈ نے سٹڈی کیا ہے پیٹرنز کو ایک ڈومین کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کے اوبجیکٹس کس طریقے سے ہوتے ہیں ان کے کیا ٹریبیوٹس ہوتے ہیں مختلف اوبجیکٹس کے ساتھ ان کی کیا ریلیشن شپس ہوتی ہیں تو وہ بھی ایک اوبجیکٹ کے پیٹرنز کے حوالے سے بات کی تھی یہ اوبجیکٹ اور ڈیزائن کے حوالے سے خاص طور پہ اور ان جنرل ویسے ہی یہ پیٹرن آج کل بڑے پاپولر ہو رہے ہیں اور ڈیزائن پیٹرنز کے حوالے سے بات کی جاتی ہے جس کا ہم اگلے لیکچروں میں چل کے ذکر کریں گے زیادہ تفصیل میں اسے دیکھیں گے بیسیکلی یہ ساری چیز جو ہے یہ موٹیویٹڈ ہے الیگزینڈر کے کام سے جو کرسٹوفر الیگزینڈر نے جو کام کیا تھا اسی سے موٹیویٹ ہو کے لوگوں نے پیٹرنز کے بارے میں سوچنا شروع کیا اور انہوں نے یہ دیکھا کہ سافٹ ویئر سسٹمس میں بھی ہم پیٹرنز یوز کرتے ہیں ہم ایسی چیزیں یوز کرتے ہیں بار بار انہی چیزوں کو یوز کرتے ہیں اور چیزوں کو مختلف شیپس اینڈ فارم میں اگر ہم ایک کنسٹنٹلی ہم یوز کریں تو ہمارا ایک اچھا سسٹم ڈیزائن ہو جائے گا جس میں مختلف اسپیکٹس کو کور کرنا آسان ہوگا تو اسی حوالے سے جو سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کے ڈیزائن کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہم جو سٹائلز کی بات کر رہے ہیں یہ سٹائلز بھی چند پیٹرنس ہیں آرکیٹیکچرل پیٹرنز کی ہم بات کر رہے ہیں یہ سٹائلز کون کون سے ہیں آئیے چلتے ہیں یہ سلائڈ پہ دیکھتے ہیں. Styles جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بات کر رہا تھا so, ہے, وہ یہ یاد رکھنے کی ہے کہ موسٹ لارج سسٹمس آر ہیٹروجینئس اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ موجینیس نہیں ہوتے ان میں مختلف کمپوننٹس مختلف ان کے اینگلس ہوتے ہیں اور وہ آپس میں مختلف طریقے سے ان کو ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے سو دے فور most کین ناٹ یوز ان موسٹ لارج سسٹم وی کین ناٹ یوز اے اب یہ آرکیٹیکچر اسٹائلس کون کون سے ہیں ہم چند آرکیٹیکچر اسٹائلس کے بارے میں بات کریں گے دیر آر نمبر آف آرکیٹیکچر اسٹائل جو لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں لیکن سم آف دم آر اور ہم انہی کے بارے میں بات کریں گے آج کے لیکچر میں اور اس کے بعد آئندہ جو لیکچر ہوگا یہ جو آرکیٹیکچر جو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں یہ دیر آر فیو آف دیز سب سے پہلے ڈیٹا سینٹرڈ آرکیٹیکچرس یہ ڈیٹا سینٹرڈ آرکیٹیکچرس اس کا دوسرا نام رپوزٹری ماڈل بھی اس کو کہا جاتا ہے تو اس میں ڈیٹا ایک سینٹرل پلیس پہ ہوتا ہے اور اس کو مختلف کمپوننٹ اس کو ایکسس کر رہے ہوتے ہیں ہم اس پہ ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے اس کے پروز اینڈ کونس ہر آرکیٹیکچر اسٹائل کے کہاں پر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے کیا اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں وغیرہ وغیرہ دی سیکنڈ ٹائپ آف آرکیٹیکچر اور سیکنڈ سٹائل آف آرکیٹیکچر از کالڈ ڈیٹا فلو آرکیٹیکچر یہ ڈیٹا فلو آرکیٹیکچر یہ ڈیٹا فلوز سے ملتا جلتا ہوتا ہے جو ہم نے ڈیٹا فلوز آلریڈی دیکھے ہیں یہ اسی طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے اس کا دوسرا نام پائپس اینڈ فلٹرس بھی ہے تو اسی سٹائل آرکیٹیکچر کو پائپس اینڈ فلٹر آرکیٹیکچر کہا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے تیسرا جو آرکیٹیکچر سٹائل جو آپ کے سامنے ہے وہ اس کو کہتے ہیں کال اینڈ ریٹرن آرکیٹیکچر یہ کال اینڈ ریٹرن آرکیٹیکچر ایکچولی ذرا تھوڑا سا پرانے ماڈلس کی طرف ذرا اشارہ ہے جس میں اسٹرکچر سسٹم ڈیزائن کیا جاتا تھا اور یہ یہ ہے کہ کون سا فنکشن کس فنکشن کو کال کر رہا ہے اور اس سے کیا چیز اسے واپس مل رہی ہے اس کے بارے میں ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں پانچواں آرکیٹیکچرل سٹائل جو ہے وہ لیئر آرکیٹیکچر کی بات کر رہے ہیں architecture, کیا architecture ہوتا ہے یہ بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے سسٹم کو لیئر بائی لیئر آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں اور ہر لیئر جو ہے وہ مین فزیکل مشین سے زیادہ دور ہوتی جاتی ہے آپ اس میں زیادہ فنکشنالٹی آپ ڈالی جا رہے ہوتے ہیں یہ آپریٹنگ سسٹمز اور اس کے اوپر جو سروسز ہیں یہ ایک لیئرڈ آرکیٹیکچر کی ایگزامپل ہیں یہ ہم اس پہ دوبارہ اور ڈیٹیل میں بات کریں گے آرکیٹیکچرل پوائنٹ آف ویو سے بہت جو کامن آرکیٹیکچر جو آج کل ہے اور پچھلے کئی سالوں سے ہے اور میرا خیال ہے کہ آئندہ بھی کئی سالوں تک یہ اس کا استعمال رہے گا وہ ہے کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر کیا ہوتا ہے یہ کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر کی مختلف شیپس اینڈ فارمس کیا ہیں اور یہ اس سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں کس طریقے سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ اس سے سسٹم پرفارمنس کیسے اچیو کر سکتے ہیں اویلیبلٹی اور دوسرے جو نان فنکشنل ریکوائرمنٹس جو ہیں یہ کلاور آرکیٹیکچر میں کس طریقے سے ان چیزوں کو ایڈریس کیا جاتا ہے ان ساری چیزوں کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے سو یہ جو ہم نے چھ سات ہم نے ڈفرنٹیکچر اسٹائل دیکھے ڈیٹا سینٹرک یا ریپٹری ماڈل دوسرا ڈیٹا فلو یا پائپس اینڈ فلٹر تیسرا کال انڈ ریٹرن یا اسٹرکچرل ماڈل چوتھا آبجیکٹ اور پانچواں لیئر آرکیٹیکچر اور پھر چھٹا کلاور آرکیٹیکچر ان پہ ہم ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے کال اینڈ ریٹر آرکیٹیکچر اینڈ آبجیکٹ اورینٹیڈ آرکیٹیکچرس پہ ہم ذرا کم گفتگو کریں گے بس اشاراتاً میں اس چیز کی طرف بات کر دوں گا بہت مختصر سی کیونکہ آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیزائن کے حوالے سے ہم پہلے سے ہی بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہم بات کر چکے ہیں اور کال اینڈ ریٹرن آرکیٹیکچرس آج کل اتنے زیادہ پاپولر نہیں ہیں یہ آرکیٹیکچرل اسٹائلس جن کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا یہ ہمارے سسٹم کے ڈیزائن کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت امپارٹنٹ ایک کانسیپٹ ہے اس لیے آپ کو اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہوگی جب ہم اس کو ڈیٹیل میں اس کا ذکر کریں گے اس کی کیا وجہ یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس طریقے سے میں نے ذکر کیا کہ ہم پیٹرنز کا ہم نے ذکر کیا تھا دیز آر سارٹ آف ڈیزائن پیٹرنس دیز آر آرکیٹیکچرل پیٹرنس اور ان کو جب ہم ان کے پروز اینڈ کونس کا ذکر کریں گے جب ہم یہ انالائز کریں گے کہ یہ کس صورت میں کون سا آرکیٹیکچر کس وجہ سے مفید ہوتا ہے کیا اس کے فائدے ہیں کیا اس کے نقصانات ہیں اگر یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی تو آپ جب آپ سسٹم کو ڈیزائن کریں گے جب آپ اس سسٹم کو اینالائز کریں گے تو پھر اس وقت آپ کے ذہن میں اگر یہ باتیں ہوں گی تو پھر آپ یہ فیصلہ کر سکیں گے آپ کے لیے آسانی رہے گی کہ اس پرٹیکولر پرابلم کے لیے کون سا آرکیٹیکچرل پیٹرن یا کون سا آرکیٹیکچرل سٹائل آپ کو لگانا چاہیے اور کون سا آپ کے لیے زیادہ شدھ ہوگا زیادہ فائدے مند ہوگا آج کی گفتگو اب یہاں پر میں ختم کرنا چاہوں گا کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے یہ آرکیٹیکچرل سٹائلز اور آرکیٹیکچرل پیٹرنز پہ ڈیٹیل میں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم گفتگو کریں گے اور اس چیز کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ جانے سے پہلے ہم آج کی جو کچھ بھی ہم نے ڈسکشن کی ہے ذرا اس کو ایک بار پھر دہرا لیں اور اس کو دیکھ لیں کہ ہم نے کیا باتیں کی تھی آج ہم نے آرکیٹیکچر کے پوائنٹ ویو سے ہم نے کریکشن کے آرکیٹیکچرل ڈیزائن پروسیس فریم ورک کا ذکر کیا یہ ذرا تھوڑا سا ذرا ذہن میں رکھیے کہ میں آرکیٹیکچر ڈیزائن پروسیس فریم ورک کی بات کر رہا ہوں یہ یہ بات بتا رہی ہے کہ یہ ایک ایک طریقے سے ہم ایک ٹیمپلیٹ سا ڈیفائن کر رہے ہیں ہم ایک سٹائل سا ڈیفائن کر رہے ہیں جس طریقے سے ہم نے وہ پیٹر کورٹ کے ٹیمپلیٹ کی بات کی تھی کہ وہاں پر ہم نے کہا تھا کہ جب ہم ایک سسٹم کے پوائنٹ اف ویو سے اس کو انالیس کرتے ہیں ہم اس کا ڈیزائن کرتے ہیں تو ہم کس طریقے سے مختلف سٹیجز سے گزرتے ہیں کیا کچھ باتوں کا خیال رکھتے ہیں ہم آبجیکٹس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ان کی ریلیشن شپس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ان کی جو حیرکی اور ان کی مختلف ایسوسییشنز کو یا کنٹینمنٹ اور ہول پارٹس ریلیشن شپ کو ہم ڈسکس کرتے ہیں ہم یہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ان کی سروسز کیا ہوں گی وہ ایک آبجیکٹ دوسرے آبجیکٹ کو کیا سروسز مہیا کرے گا اس آبجیکٹ میں ڈیٹا کون سا ہوگا اسی طریقے سے یہ بھی ایک پروسیس ہے یہ بھی ایک اسٹائل ہے یہ بھی ایک طریقہ کار ہے ایک ٹیمپلیٹ ہے آرکیٹیکچر کو ڈیزائن کرنے کا آرکیٹیکچر کو ڈاکومینٹ کرنے کا اس 4+1 پلس ون پروسیس ماڈل میں اس کا جو فریم ورک جو تھا یہ چار چیزیں چار ویو پوائنٹس ہم بات کی تھی وہ چار ویو پوائنٹس کون سے تھے وہ چار ویو پوائنٹ ہیں سب سے پہلے لوجیکل ویو پوائنٹ لوجیکل ویو ماڈل جو سسٹم کو لوجیکلی کس طریقے سے سب کمپوننٹس میں آپ نے ڈیوائڈ کیا اور ان کی آپس میں ریلیشن شپ کیا ہے اس کے بعد ہم نے ڈیولپمنٹ ویو ماڈل کی بات کی ڈیولپمنٹ ویو ماڈل کون سا ماڈل ہے یہ ڈیولپمنٹ کے اینگل سے ہم سسٹم کو دیکھ رہے ہیں ہم اس کے آرکیٹیکچر کو دیکھ رہے ہیں تو اس میں ہم نے جس طریقے سے سسٹم کو انالائز کیا ہے وہی والا ماڈل سامنے آئے گا اگر ہمارا آبجیکٹ اوریئنٹیڈ ماڈل ہے تو ہم نے آبجیکٹ اورینٹیڈ ماڈل سامنے آئے گا اگر ہم نے آبجیکٹ اورینٹیڈ انالیسز نہیں کیا ہم نے اسٹرکچرل انالیسز کیا ہے تو یہ فنکشنس کی صورت میں سامنے آئے گا کون سے آپ کے سسٹم میں فنکشنز ہیں وہ فنکشنز جو ہیں کس طریقے سے فردر دوسرے فنکشنس میں کیسے ڈیوائڈ کیے جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ اسی طریقے سے آپ کے سسٹم میں آبجیکٹس کون سے ہیں آبجیکٹ یہ آپ کا ڈیولپمنٹ کا ماڈل ہے تیسرا ماڈل جو ہم نے اس میں دیکھا تھا کرنسی کا ماڈل کا ماڈل کون سا ماڈل تھا جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ آپ کے سسٹم کے مختلف پروسیس کیا ہیں ان میں تھریڈز کون سے پیت کون سے ہیں ان کو پیرل کیسے آپ ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں پیرل کون کون سی چیزوں کو چلا سکتے ہیں اس کنکرنسی کے ماڈل میں جو تین چار چیزیں جو ضروری تھیں وہ یہ تھیں کہ جب آپ اس کو اینالائز کرتے ہیں تو آپ کو اس کو دیکھنا ضروری ہے کہ یہ ان پیرل تھریڈز کو یا پیرل پروسیسز کو سنکرونائز کیسے کرنا ہے آپس میں یہ کس طریقے سے آ کے جڑیں گے اور کیسے ڈیٹا یہ ایکسچینج کریں گے پرفارمنس یہاں پر کافی امپورٹنٹ ایشو ہوتا ہے اس کو انالائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اسکیلبلٹی کے پوائنٹ ویو سے یہ ماڈل بڑا امپورٹینٹ ماڈل ہوتا ہے اویلیبلٹی بھی اس ماڈل کے ایک ایسپیکٹ ہے جو یہ جو کنکرنٹ ماڈل جو ہے اس میں آپ کی سسٹم کی اویلیبلٹی انہینس کرنے کے پوائنٹ اف ویو سے یہ کافی یوزفل ماڈل ہے اس سے آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کون سی چیزوں کو آپ ریڈینڈینٹ آپ بنائیں تاکہ آپ کے سسٹم کی اویلیبلٹی آپ کی بڑھ جائے چوتھا ماڈل جو ہم نے ذکر کیا تھا وہ تھا فزیکل ماڈل فزیکل ماڈل کون سا ماڈل تھا جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ جو سسٹم جو ہے یہ ایکچولی فزیکلی کس کس طریقے سے ڈوائڈ ہوگا کون سے کمپوننٹ کس مشین پہ چلیں گے کون سی فائلوں میں ہوں گے اس کی انسٹالیشن کیسے ہوگی وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں اس میں دکھائی جاتی ہیں اور اس چیز کو +1 کیا جاتا ہے فور پلس ون کی جب ہم بات کر رہے تھے جو پلس ون تھی وہ تھی وہ سنیروز جو ہم اس پورے ماڈل کی جب ہم سنیریوز جو آپ کی یوز کیسز جو ہیں وہ کس طریقے سے فٹ ہوں گے جب ہم اس سارے ماڈل کی بات کر رہے تھے تو اس وقت ایک جو ٹیمپلیٹ جو ایک فریم ورک جو ہم نے دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ ان چاروں ماڈلس کو اینالائز کرتے ہوئے ہمیں یہ چیز بتانی ہے کہ اس کے کمپونیٹس کون سے ہیں ان کے کنیکٹرز کون سے ہیں ان کے یوزرز کون سے ہیں اور فائنلی ان کا ریشنل کیا ہے یہ کیوں ہم یہ ماڈل بنا رہے ہیں اور اس سے ہمیں کیا چیز اچیو ہوگی اور آج کے لیکچر کے آخر میں جو ہم نے بات کی تھی وہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مختلف سٹائلز کیا ہیں پیٹرنز کیا ہیں آرکیٹیکچر کے ابھی ہم نے اس پہ گفتگو شروع کی تھی ہم نے چار پانچ مختلف پیٹرنز کی بات کی تھی وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں اسی بات کو کنٹینیو کریں گے اور میں آپ کو ڈیٹیل میں اس چیز کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ پیٹرنز کیا ہیں اور کس طریقے سے یوز کیے جا سکتے ہیں اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اس گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے اس وقت تک کے لیے مجھے آپ اجازت دیجیے خدا حافظ